اور جہاں رات کا معاملہ ہو تو دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گدامی ہمارے لیے نمونۂ حل ہے کہ آپ کے آپ پر کیسے کیسے مطالب ڈھائی گئے کیسے کیسے آپ کو ستایا گیا تقلیمہ <تصفح>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 محترم سامعین اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے میں سارے سورہ تفان کی ابتدائی آیات کی کھلاوت کی ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس سب سے متعلق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 مبین کی قسم میں امنا چند مفید لئی رکھے کہ بے شک ہم نے نازل فرمایا اس کو برکت والی کتاب میں برکت والی رات میں انا کنڈا مندری بے شک ہم ڈرانے والے ہیں سننا سننا مشکل سیہ یو فرب العمرن حدیم کے اس رات میں حکمت والے اللہ کی طرف سے اب بات لیے جاتے ہیں یہ پورے دکان کی ابتدائی میں نے آپ کی حکومت میں پیش کیا ہے اس سورہ مبارکہ کی آیات کے بارے میں ہمارے بہت سے مسلم اگر مختلف تابعین وغیرہ کے اقوال کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ این ملنا فری لئی لسل مبارکہ کہ ہم نے اس کو ناول فرمایا برکت والی رات میں لئی لئی مبارکہ تو اس لئی رس المبارکہ سے مراد شب بارات ہے شابان المعظم کی یہ پندرہویں شب جسے وہ مراد لی گئی ہے اس رات کے اور بھی بہت سے نام ہیں لیکن ہمارے یہاں شب بارات سے یہ رات چاندی کے چاندنی ہے اور بہت ہی معروف اور مشہور ہے یعنی اس میں جو آماد اوراد و اضائط اور اس کا جو اہتمام ہے یہ ہم سب جانتے پہچانتے اور مانتے اور اس پر عمل کرتے کی. چلے آئے ہیں اور سلف سال ہین دین کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ انہوں نے شاہدان المعظم کی اس پندرہویں رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کیا یوں تو ہر وقت اور ہر لمحے اور ہر موقع پر عبادات ذکر ادگار اور اللہ کی یاد ہمیں کرنا چاہیے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 سوائے رمضان سے ایسا نہیں آیا یعنی اس مبارک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں مبوط فرمائے گئے اور اپنے آپ نے آ کے لائے اور اس کائنات کو آپ نے رولق بخشی آپ کی ذات گرانی وہ کہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت نے ساتھ فرمایا کہ یب تیرا رتم باغ مات خط کبم ایک کہ آپ کے سبب اللہ تبارت بتا رہا آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے یہ آپ کی ذات اور پھر آپ دیکھیے کہ عبادت کا کیسا اجتمام کیسی جو ہے وہ لگن اور کس طرح کی شکر گزاری اور کس طرح سے بندگی یہ سارے معمولات آپ کے ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں اور ہمیں یہ درد دے رہے ہیں اور ان معمولات میں اور آپ کے ان انتعام میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے اور ہمارے لیے یہ عبرت ہے کہ اے میرے امتیوں کہ میں وہ ساتھ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 آپ کا یہ فرمان ہے کہ روزے آپ کو رکھتے ہوئے صحابہ جرم نے جب یہ دیکھا کہ کثرت سے آپ اس ماہ میں روزے رکھا کرتے ہیں بازروا تو آیا کہ اس قدر روزے رکھتے تھے آپ اس میں کہ لگتا یہ تھا کہ شابان کو روزے رکھتے ہوئے رمضان سے ملا دیں تو عرب کی گئے حضور آپ اس قدر اس ماہ میں روزے رکھتے ہیں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 سال تک انجام پائیں گے اور جس قدر بھی آماد آئندہ سال تک کیے جائیں گے اور اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں آماد پیش ہوتے ہیں خصوصیت کے ساتھ اور ہر ایک کی مدت حیات اس ماہ مبارک میں لکھی جاتی ہے تو میں یہ پسند کرتا ہوں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 سب جو ہے وہ لکھی جا چکی ہیں طے پا چکی ہیں لیکن سال کے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے فرشتوں کے دن وہ تمام امور جو ہے وہ حوالے کر دیے جاتے ہیں اور جس جس کی جو مقررہ ڈیوٹی ہے جس کا جو مقررہ فریضہ ہے وہ اس کو بتلا دیا جاتا ہے کہ اس کو یہ کرنا ہے اس کو یہ کرنا ہے فلاں کے لیے یہ کرنا ہے فلاں کے لیے ایسا کرنا فلاں کے لیے, کرنا، فلاں کے لیے، ویسا کرنا ہے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 یم فکا ہونا یا شاہ و یسف اللہ تبارک وکالم جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھا ہوا اس کو جو ہے مٹانا چاہے تو مٹا دیتا ہے اور جس کو باقی رکھنا چاہتا ہے اس کو باقی بھی رکھتا ہے وہ کو مجبور نہیں ہو گیا وہ لکھنے کے بعد اور فیصلہ کرنے کے بعد مجبور نہیں ہے کہ ویسا ہی ہوگا کہ تقدیر بھی دو طرح کی ہوتی ہے قضا بھی دو طرح کی ہے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 اور یہ ندا آغاز شب سے لے کر صبح شہر تک جو ہے اس طرح سے ندا ہوتی رہتی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یوں تو اللہ رب العزت کی خاص تجلی اور اس کی خاص رحمت ہر رات میں رات کے آخر حصے میں رات کے تیسرے پہر رات کے آخر حصے میں یوں تو ہر رات کو جو ہے یہ ندا ہوتی ہے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 کی بھی کرنے کی درخواست کرتے ہیں اپنے رس میں فراسی کی بھی جو ہے وہ الفجا کرتے ہیں اپنی عمر میں بھی جو ہے برکت کے لیے وہ دعا کرتے ہیں اپنی مشکل اور اپنی پریشانیاں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حل ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس طرح سے اس کی یاد میں جب مصروف ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کا کرم ان کے شامل حال ہو جاتا ہے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 پندرہویں تاریخ کو تو روزہ رکھنا چاہیے یہ بہت فضیرت اور بہت ہی برکت کا حامل ہے آپ اس سے اندازہ کیجئے جی اس مہینے کی کیا خصوصیت ہے جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ یا اللہ کہ تو نے ہمیں جو ہے وہ رجب اور نے ہمیں جو ہے شابان المعظم عطا فرمایا یعنی رجب کے بعد شابان کے بعد کا مہینہ اس بھی دعا فرماتے پھر اس کے بعد فرماتے کہ یا اللہ اور ابارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے کہ یا اللہ نے جس طرح سے ہمیں شابان المعظم عطا فرمایا اسی طریقے سے ہمیں رمضان المبارک تک بھی پہنچا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 اور جناب وہ دکانوں سے لا کر خرید کر کس طرح سے جو ہے اس پیسے کا سیا اور کس طرح سے وقت کا سیا کر رہے ہیں اور اپنی آصبت کو برباد کر رہے ہیں یہ اپنی آصےبت برباد کر رہے ہیں اور یہ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں میں ان کو دعوت فکر دوں گا کہ ابھی اب وقت ہے اس موقع کو پرست جانے نہیں معلوم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 آج کس قدر اب اور دکھ کا مقام ہے کہ ہم جو ہے مسلمان کہلانے والے کس طرح سے اس جو ہے برکت والی رات کے انسانوں کو کس طرح سے ہم غفرت میں جو ہے جناب بسر کر رہے ہیں نہ صرف یہ کہ غفرت میں بلکہ پیسہ خرچ کر کر گناہ جو ہے وہ جناب خرید رہے ہیں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 یہ رات اس کام کے لیے ہے اور یہ رات ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر اس کی بارگاہ میں معافی کے لیے جو ہے حاضر ہو جائیں اور اس کی بارگاہ میں ہم یہ ارد کریں کہ یا اللہ ہم سے جو کچھ ہو چکا جس قدر بھی ہم سے جو ہے کتائیں سرزد ہو چکی ہیں ہم جو ہے قطاؤں میں کھرے ہوئے ہیں ہم جو ہے گناہوں میں مبتلا ہیں ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے ہمارا ذہن اور ہماری سوچ اس قدر جو ہے بگاڑ دی گئی ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے بگاڑ کے اور فساد کے اور دعوت گناہ کے ایسے ایسے جو ہے حربے اور ایسے ایسے جو ہے دروازے کھول دیے گئے ہیں کہ اللہ ہی کا فضل و کرم شامل حال ہو جائے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 اللہ کا کون کون سا بندہ اس کی یاد میں مصروف ہے اس کے ذکر میں جو جی ہے وہ مصروف ہے اس کے فکر میں اپنے آپ کو جو جی ہے مصروف رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت کو تو سب خبر اللہ سب، اللہ تبارک سب، مطالعہ سب جانتا ہے یہ بات نہیں کہ فرشتے آتے ہیں اور دیکھ کر جا کر بسلاتے ہیں تو اللہ کو خبر ہوتی نہیں بلکہ اللہ تبارک مطالعہ تو سب جانتا وہ تو سب دیکھ رہا ہے وہ تو جو کچھ ہمارے دلوں میں اس کو بھی جانتا اس کو بھی دیکھ رہا ہے لیکن